السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد العبد هو رسوله أما بعض بين خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الشيطان الرجيم اور عوام کی اصطلاح میں اسے ختم کہا جاتا ہے ختم کی رات اور ختم کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیشتر مساجد میں آج کی رات پرانی ختم کیا جاتا ہے افسوس اس بات پر ہے کہ اس رات کو جو ختم کی رات کا نام دیا گیا ہے ختم کی رات قرار دیے جانے کی وجہ سے اس کے بعد رمضان کے جو تین چار دن باقی رہ جاتے ہیں لوگوں کے دلوں سے ان کی اہمیت پوری طرح سے رخصت ہو چکی ہے لوگ اس رات کے بعد بہت ساری مساجد میں یا بہت سارے لوگ تراوی کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں اور تراوی تو تراوی بلکہ یہاں تک کے بہت سارے لوگ خود روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں سمجھ رہے ہیں حالانکہ ستائیس تاریخ کو قرآن مجید ختم کرنے کا جو رواج ہے یہ کیا ہے آج سے پہلے نارتھ سے شمال سے بہت سارے آتے تھے شمالی ہندوستان سے ان کو عید کے واسطے اپنے گھر جانا ہوتا تھا اس لیے وہ لوگ ستائیس کو مجید ختم کر کے اپنے گھر نکلتے یہ اصل یہاں سے جو ہے ستائیس تاریخ کو قرآن مجید ختم کرنے کا رواج ہوا اور افسوس ہے کہ یہ ایسی شکل اختیار کر گئی یہ چیز جیسے کہ کوئی شریک مناسبت ہو کہ ستائیسویں رات کو قرآن مجید ختم کیا جائے اور اس کا سب سے بڑا نقصان جیسے ہم نے کہا کہ باقی کے جو ٹوٹل دن ہیں ان کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے جاتی رہی ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے جی ہاں آج کی رات دس پندرہ منٹ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے میں نے آیت تلاوت کی اور اس آیت سے آپ نے میرے موضوع کا اندازہ لگا لیا سورت الحضاف کی مشہور آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا ان لوگوں اللہ تعالی اپنے نبی پر رحمت نازل کرتا ہے فرشتے تو تسلیم علی آگا ایمان والو فرشتوں کے ساتھ تم بھی نبی پر درود بھیجا کرو اور زیادہ سے زیادہ سلام بھیجا کرو نبی پر درود و سلام بھیجنا یہ میرا اور کا اور ہر امتی کا فرض اور ہر امتی کا حق ہے امتی ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جاؤ مجھ سے نہ بھیجے ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک کا لو دوں کہ جو میرا نام سنے میرا تذکرہ سنے اور مجھ پہ ضرور نہ بھیجے ایک اور حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میرے تقرر کے میری قربت کے سب سے زیادہ حقدار میرے وہ امتی ہوں گے جو مجھ پر زیادہ سے زیادہ ضرور بھیجا کرتے ہیں اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا منصل علیہ صلی اللہ علیہ جو شخص پر مرتبہ اللہ تعالیٰ حاصل کرتا ہے تو درود بھیجنا بہت بڑی لیگی ہے بہت بڑا کار خیر ہے بہت بڑا شوام ہے اور ہر امتی پر امتی ہونے کی حیثیت سے نبی کا ایک بنیادی حق ہے آج اہل الحدیث کو اہل بدا اون الزام دیتے ہیں یہ نبی کو نہیں مانتے یہ نبی سے محبت نہیں کرتے یہ نبی پہ ضرور نہیں بھیجتے کہتے ہیں مر گیا مردود کاتےحانہ ضرور مشہور جملہ آپ نے سنا ہوگا اللہ کی پہچان اہل الحدیث جنہیں کہا جاتا ہے محدود جنہیں کہا جاتا ہے اہل الحدیث اور محدثین جس قدر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور بھیجا کرتے ہیں کوئی اور طبقہ ایسا نہیں کہ خدمت کی حدیث کی کتابیں لکھی اور جو ان کے نقشے کو پر چلنے والے حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے حدیث کے سننے سنانے والے ایک محدث جس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروز بھیجتا ہے اس امت میں اس قدر کوئی اور شخص ضرور نہیں بھیجا کرتا ایک محدث کا مشغلہ یہی صبح سے شام تک حدیث رسول کا پڑھنا پڑھانا صبح سے شام تک حدیث رسول کا سننا سنانا اور کوئی بھی محدث جب بھی قال رسول اللہ کہتا ہے رسول اللہ کے فوراً بات صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہتا ہے محدثین سے بڑھ کر نبی پہ درود بھیجنے والا کوئی اور نہیں اور محدثین سے بڑھ کر نبی پہ سلام بھیجنے والا کوئی اور نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کے کچھ اوقات بتائے ہیں ان اوقات میں درود خصوصیت کے ساتھ بھیجنا چاہیے زیادہ سے زیادہ ایسے نبی پہ درود بھیجنا چاہیے اور درود کی بڑی فضیلتیں ہیں بڑی برکتیں اللہ نقیم رحمت اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی ہے دروس کی فضیلت پر مستقل کتاب لکھی ہے اور خاص اور خاص ہے وہاں دروس پڑھنے کی خاص اہمیت ہے ایک تو اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان سنو محسن جیسا کہتا ہے ویسا کہو اذان کا جواب دو اور اذان کا جواب دینے کے بعد مجھ پر درود بھیجا کرو اور درود بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگا کرو آتی محمد الوسیلہ جو کہ جنت کا ایک اعلیٰ مقام ہے جو صرف نبی کے نشایا نشان ہے نبی کے لاپ اور زیوا ہے آپ نے فرمایا جو شخص ازان سن کے جواب دے درود بھیجے پھر اس کے بعد جو ازان کے بعد کی دعا پڑھے ایسے شخص کے حق میں قیامت کے روز میری سفارش حلال ہو جائے گی وہ میری شفات کا حقدار بن جائے لوگ ازان کے بعد تو نہیں پڑھتے ازان سے پہلے پڑھتے درود یا لوگوں کے مزاج میں کیسا کیڑا پن ہے جو کام کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ نہیں کرتے جو نہیں کرنا ہو سکتے جس وقت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اس وقت نہیں کرتے اور جس وقت کرنے کا حکم نہیں اس وقت کرتے ازان کے بعد پڑھنے کا حکم ہے اب پتا نہیں وہ ازان کے بعد درواز پڑھتے ہو نہ ہو وہ بہتر جانے لیکن لوگ جو ہے ازان سے پہلے آپ سنجئے کتنی مساجد میں ازان سے پہلے بابا جی بلند نائک میں درواز پڑھا جاتا ہے ہاں بھیجنا اس طریقے سے بھیجنا جس طریقے سے آپ نے بھیجنے کی تلقین کی اور بھیجنا جن اوقات پہ بھیجنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی اسی طرح دعا ہے دعا میں بھی نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسرت سے درود بھیجنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سہاوی کو سنا دعا کر رہے تھے نہ انہوں نے اللہ کی حمد و سنا کی نہ انہوں نے نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس شخص نے جلوہ عزیز سے کام لیا ہے اس شخص نے جلوہ عزیز سے کام لیا ہے آپ نے کہا جب دعا کرنا ہو تو پہلے اللہ کی حمد و سنہ اس کی بزرگی اس کی بڑائی اس کی کبرائی ویانت ہو سبحان الله بحمدہ سبحان الله العظیم سبحان الله بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنہ تعرشہ و مداد کلماتہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان جیسے کلمات کے ذریعے رکھ کے ہمد و سنا بزرگی بیان کرنا اور کہا اللہ کی حمد و صنا اس کی بزرگی کے بعد اس کے نبی پہ درود بھیجو اور نبی پہ درود بھیجنے کے بعد اپنی جو دعائیں ہیں اپنی جو ہیں اپنی جو مرادیں اللہ تعالی سے مانگو یہ طریقہ ہے دعا کرنے کا یہ سلیقہ ہے دعا کرنے کا یہ کریمہ ہے دعا کرنے کا اور ایک روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعائیں اس وقت تک معلّت رہتی ہیں قبول نہیں ہوتی جب تک کہ نبی پہ درود نہ بھیجا جائے جب تک نبی کریم صلی اللہ علام پہ درود نہ بھیجا جائے اس وقت تک دعائیں معلت رہتی ہیں اس لیے جب بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور بھیجنا چاہیے اللہ تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اسی طرح ضرور جنوحات میں مشروع قرار دیا گیا ان میں سے بھی ہے شہد میں صحیح آپ پڑھنے کے بعد ہم ضرور پڑھا سکتے ہیں جو دوسرا تشود ہوتا ہے چار رکعت اور تین رکعت والی نماز میں شبود میں تو سبھی ضرور کے قائل ہیں لیکن جو پہلا تشود ہوتا ہے جی ہاں زہر کی نماز ہے دو رکاط میں آپ بیٹھتے ہیں اصر کی نماز ہے دو رکعت میں آپ بیٹھتے ہیں کیا اس میں بھی تشود پڑھنا ہے ضرور پڑھنا ہے کیا راجے پول کے مطابق اس میں بھی ضرورت پڑھنا ہے راجے پول کے مطابق اس میں بھی ضرورت پڑھنا ہے کے مسند احمد وغیرہ کی بات روایتوں سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ جو پہلا تشعود جس میں ہم صرف پر یوگ جایا کرتے ہیں اتحیات کے ساتھ ساتھ پہلے تشہود میں بھی درود پڑنا چاہیے کبھی اہتمام کریں اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے افضل کریم دن ہے اور آپ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مش ضرور زیادہ سے زیادہ ضرور بھیجا کرو تو جمعہ کے دن صبح شام تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کسرت سے ضرور بھیجنا چاہیے بچے پہلے کوئی وقت نہیں کبھی بھی کسی بھی دن دے سکتے ہیں لیکن جمعہ کا دن خصوصیت کے ساتھ یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ ضرور دینا چاہیے دروف کے کی کلمات کیا ہے شریعت نے دروت کے کلمات بھی سکھائے آج لوگوں نے اپنی جانب سے دروت کلیمات بنائے اس طرح درد بھیجنا اجتماعی ایسا جو ہے, ہے. نبیم صلی اللہ نے جہاں دروز کا حکم دیا وہی آپ صلی اللہ دروزگار کے کلمات بھی سکھائے اللہ صلی محمد آل محمد وعلى <خرج> مجید تھوڑے بہت الفاظ <سؤال> کے اختلاف کے ساتھ تقریباً چھ سیرے آئندہ جو ثابت ہیں نبی اللہ البانی کی کتاب سے نبی ہے سب السلاۃ النبی کے آخری میں دیکھو انہوں نے یہ پورے چھ سیریں درود کے چھ سیریں درود کے چھ کلمات جو حدیثوں میں ثابت ہے اس کو چھوڑ کر اللہ سیدنا و شفیعنا حدیب یہ لوگوں نے ایکسٹرا سڈی ہے دروڑ کے لوگوں کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دروز کے کلمات میں سیدنا دینا یہ سب کلمات ثابت نہیں ہیں جن کلمات جو کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا ہے ان خلیمات ضرور دیکھنا چاہیے کیا مطلب محمد پر اور علیہ محمد, محمد پر آل محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متحراج آپ کی تمام بیویاں آپ کی تمام بیٹیاں آپ کی آپ کی ضروری آپ کی بیٹیوں سے آپ کی جو نسل چلی یہ سب آل محمد آل بیت جاتا لوگ کہتے ہیں کہ اہل آل بیت کو نہیں چاہتے آل بیت سے محبت نہیں, نہیں. آہ بیت کی محبت ایمان کا حصہ ہے متدر حاقی کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان اپنی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں میری سنت چھوڑے جا رہا ہوں وہ اس اور میرے رشتے دار میرے خاندان والے ان کو چھوڑے جا رہا ہوں بسند صحیح, صحیح دل سے کیا مطلب مطلب یہ ہے میرے جو اہل بیت ہیں ان کا احترام کرنا ان کا لحاظ رکھنا اور ہر دور میں حدیث اہل بیت کی عزت سے آئے اس لیے آپ عقیدے کی جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ہمارے اخلاق نے علماء محدثین نے عقیدے کی جتنی کتابیں لکھی ہیں عقیدے کی ساری کتابیں اٹھا کے پڑھو باقاعدہ طور پر خاص طور پہ ذکر کرتے ہیں محدثین کہ تمام صحابہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے پورے صحابہ کی ایک ایک صحابی کو چاہنا ایمان کا حصہ ہے اور خصوصاً بیت کو چاہنا جو ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تو ضرور پہ یہی کہتے ہیں پرور بگارا تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کی آلو سے آپ کی زلیت سے ویسے ہی جیسے کہ سونی رحمت نازل کی ابراہیم علیہ السلام پہ اور ابراہیم علیہ السلام کی زلیت سے ابراہیم علیہ السلام کی ضروریت پہ کیسے اللہ علیہ رحمت نازل کی بھائیوں ابراہیم علیہ السلام کی ہستی اور ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد نگوس اور رسالت کو ان کے خاندان میں محسوس کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کبھی کوئی نبی ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے باہر نہیں آیا ابراہیم علیہ السلام کے بعد سارے امیا ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے عشا علیہ السلام نبی ان کے پوتے یاحوب علیہ السلام نبی ان کے پڑ پودے یوسف علیہ السلام نبی اور پورا ایک سلسلہ موسیٰ علیہ السلام ہو عیسیٰ علیہ السلام ہو داؤود علیہ السلام ہو سلیمان علیہ السلام ہو ہارون علیہ السلام ہو سلام ہو،, ہو یہ سب کون یہ آل ابراہیم ہے آلی ابراہیم علیہ السلام کی ہے اور خود ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شاہ اسماعیل علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی ضروریت سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آل ابراہیم پہ جیسے پرورزگانا تیری رحمتیں کی ویسی رحمت نازل کر علیہ محمد پر نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا رشارت کا دروازہ تو نبی صلی اللہ علیہ نبیم صلی اللہ علیہ اللہ تبارک رحمت و کرم اس کی رحمت کی بارش سے ایمان پہ ہوا کرتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اضوا کے اور آپ کے بیٹ پہ ہوا کرتی ہیں تو لہذا ان سلیمات کے ذریعے سے ضرور بھیجا چاہیے ضرور بھیجنا ہمارا کام ہے سمجھ لیں ضرور پڑھنا ہمارا کام ہے ضرور پہنچانا ہمارا کام نہیں دروڈ و سلام پڑھنا ہمارا کام ہے اور درود سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا یہ ہمارا کام نہیں یہ کیوں کہنا پڑتا ہے آج ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں دروڈ پہنچانے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں ضرور پہنچانا ہماری ذمہ داری نہیں کیسے حج کا موسم آتا ہے یا پھر ابھی رمضان کے ماشاء اللہ کافی عمرے کو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں عام رواج ہے کہ حاجی صاحب کو دعوت دے کر جو کھانے کا جارے مکہ مکرمہ روانے والے روانہ ہونے والے موتمرین کو دعوت دے کر ان سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ برائے مہربانی میرا سلام جو ہے آخا کو پہنچا دینا سرکار کو پہنچا دینا اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کتنے حاجی صاحبان ہیں وہ کاپی رکھے جو ہے جیب بک رکھے سب کے نام نکلے دیں کس کس نے سلام بھیجا ہے پوسٹ بن کے جاتے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اور مدیرہ جا کے وہاں کھڑے ہوگئے سب کا سلام نیک ایک کا نام لے کے پہنچا دیں ہاں دروڈ بھیجنا ہمارا کام ہے سلام بھیجنا ہمارا کام ہے اور اس درود و سلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کی ذمہ داری وریشتوں کے حوالے کی اللہ کا سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ جو امتی نبی پہ درود و سلام بھیجا کرتے ہیں ان امتیوں کے درود و سلام کو نبی تک پہنچانا یہ ہاں ڈیوٹی فرشتوں کی ہے یہ ذمہ داری فرشتوں کی ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں تو فرشتوں کی کیسی کا نام سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر فوراً صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا چاہیے مختصر ہاں آج ایک چیز دیکھی جاتی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ سنتے ہیں تو کیا کرتے ہیں اپنی کو آنکھوں سے کر چومتے ہیں ہیں سمجھ رہے کہ نہیں جس وقت ہم لوگ اسلامک یونیورسٹی مدینہ میں پڑھ رہے تھے مجھے اچھی طرح یاد ہے حرم شریف میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا میں مغرب کی اذان ہو رہی تھی حج کے دن تھے میرے بازو ناگپور یا کانپور کے حاجی صاحب تھے اذان میں مؤذن نے جب مسجد نبوی کے محسدین نے محمد رسول اللہ کہا تو حاج صاف فوراً چومنے لگے آسان ہونے کے بعد میں نے انہیں سمجھایا کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے وہ کہنے لگے نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا کیا دلیل کہ آپ سمے کرنا چاہیے اس کا ثبوت کیا ہے نبی نے کیا یا صحابہ نے کیا ہمارے اصلاب نے کیا ہے ہاں جو کہنے کرنا ہی چاہیے تو وہ جواب دیئے کیا جواب دیئے جب میں نے ان سے دلیل پوچھی اس چیز کی تو کہنے لگے دیکھیے ہر چیز کی دلیل نہیں ہوا کرتی ہر چیز کی دلیل نہیں ہوا کرتی بہت ساری چیزیں عشق میں بھی ہو جایا کرتی ہیں ہاں سوچے انہوں نے کہا تھا جی کیسا عشق ہے نوج ملتا تو بھائیو یہ سب چیزیں جو ہے براٹ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا ہے متی کا حق ہے کسرت سے نبی پہ درود بھیجا کرو جب ہم خالی اوقات میں رہتے ہیں سفر میں رہتے ہیں ہماری زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر دیتے رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھی بھیجتے رہنا چاہیے اور خصوصاً جیسا کہ جمعہ کے دن جمعہ کے دن بھی زیادہ سے زیادہ درود دینا چاہیے میں اپنے گفتگو کو زیادہ تو نہیں دینا چاہتا اور پھر سے میں اپنے اسی اعلان کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں جو اعلان آپ پچھلی تقریر میں بھی سن چکے ہیں اور ہر رات سن رہے ہیں کہ مسجد ابو ابو جہاں خواتین کے لیے انتظام نہیں تھا الحمدللہ بازو کی زمین خرید لی گئی ہے رمضان کے اس مہینے میں اس خریدی گئی جگہ کے لیے میں خلوص دل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں جس زمین کی قیمت غالباً ستائیس لاکھ روپئے ہے ذمہ داران باہر تشریف کرتے ہیں آپ اس جگہ کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں رب العالمین آپ آس کے عطیہ اور آپ کے خرچ اور انصاف قبول فرمائے الحمد للہ رب العالمی